المئی اکلا کوم بلائر دلیل اکلی بھی ہے زاجر بھی ہے آپ فرما دیجئے کون حفاظت کرتا ہے تمہاری بیچ رات کے دن کے عذاب رحمان سے کون حفاظت کر سکے گا کوئی ایسا نہیں جو عذاب رحمان سے حفاظت کرے کون حفاظت کر سکے گا تمہاری بیچ رات کے اور دن کے عذاب رحمان سے بل ان ذکر رب مور بلکہ ان کی کیفیت وہی پرانی ہے جتنا سمجھاؤ سمجھنے والے نہیں بلکہ وہ توحید رب اپنے سے اراض کرنے والے ہیں ذکر بمیں توحید ام لحم عل حتن یہ دلیلکری بھی ہے زادری بھی ہے کیا ان کے ایسے معبود ہیں جو حفاظت کریں ان کی عذاب سے سوائے ہمارے ہیں بھائی نہیں ہیں کیا ان کے لیے ایسے معبود ہیں جو حفاظت کریں ان کی عذاب سے سوائے ہمارے لا اون عجز آلحا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نئی طاقت رکھتے ان کے آلحا نسرا انف و سہم اپنی جانوں کی مدد کی ان کے معبودان باطلا ان کی مدد تو چھوڑو وہ اپنے جانوں کی مدد نہیں کر سکتے نہیں طاقت رکھ سکتے ان کے آلہا اپنے جانوں کی مدد کی ولا ہوں منا یوسحابون اور نہ ہمارے مقابلے ان کا کوئی حمایتی ہے اور نہ ہمارے مقابلے ان کا کوئی حمایتی ہے کہ ہمارے ساتھ ان کا مقابلہ ہو اور ان کے کوئی اور حمایتی ہوں ایسے نہیں تو ان کے آلحا نہ اپنی جان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ایسے ہے کہ وہ ان کی مدد کریں میرے خلاف اور کوئی اور حمایتی ان کے بن جائیں ایسے بھی نہیں ہیں یہ سمجھی نہیں سمجھا بلا ہوں منا یو ان کا منع یہی ہے اور نہ ان کی یہ حیثیت ہے کہ ہمارے مقابلے میں ان کا کوئی ساتھ دے ساتھ دیے جائیں ایسے بھی نہیں بل متا نہ سبب اعراز سبب اعراض یہ ہے مشرقین کا کہ ہم نے ان کو دنیا بہت دی ہے دیا دی ہے دنیا کافی دی کھاتے رہے پیتے رہے اب کھا پی کے ہمیں غرانے لگے جیسے کتا ہو نا اس کو آپ کھانا کھلائیں خوب کھانے کے بعد موٹا ہو اور اپنے مالک کو کیا گر کرے بھونکے یہ بھی کھا پی کے ہمیں بھونکتے ہیں ہمارے ساتھ شرک کرتے ہیں یہ ہے سبب کا اب غور فرمائیے دیکھو بلکہ نفع دیا ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کا نفع یہاں تک کہ لمبی ہو گئی ان کے اوپر کیا زندگی جب زندگیاں لمبی ہو گئی تو آگے لکھ لو پھر کھا کھا کے ہرانے لگے اگر لکھتے ہیں کہ پھر کھا کھا کے ہرانے لگے افلا یرول تخویف دنیا بھی کیا پس نہیں دیکھتے کہ بے شک آتے ہیں ہم زمین کفر کو بھائی حضور جب تشریف لائے تو تھوڑے تھے نا اب حضور کی تبلیف سے کفر کی زمین کم ہوتی گئی کی؟ مسلمان کیا ہوتے گئے زیادہ کیا پس نہیں دیکھتے بے شک ہم آتے ہیں زمین کفر کو کم کر رہے ہیں گھٹا رہے ہیں اس کو اس کے کناروں سے بس وہ غالب ہوں گے نہیں ہم غالب ہوں گے انما ان رکن جواب اموا دی جو ضدی لوگ ہیں نا ان کو جواب دیا گیا جواب ابوا دی. نے دینے و زدیو سوائے او اس کے اسکنی ڈراتا ہوں میں تم کو ساتھ واج کے لیکن اللہ نے تم کو بہرا بنا دیا ہے تم اس وحی کو سن نہیں سکتے اور نہیں سنتے بہرے پکار کو جب وہ ڈرائے جاتے ہیں والا مستم نفاتم تخویف دنیاوی اور اگر پہنچے ان کو ایک جھونکا تیرے رب کے عذاب سے صرف ایک جھونکا جلوہ تو برداشت نہیں کریں گے ضرور کہیں گے ہماری بربادی واقعی ہم ظالم تھے اقرار کریں گے جرم کا یہ تو تھی تخوی دنیاوی آگے تخوی اخروی ہے تخویف اخروی فرمایا قائم کریں گے ہم ترازو انصاف کے دن قیامت میں قیامت کے دن امال تلیں گے یا نہیں تو انصاف کے ترازو قائم ہوں گے موازین کیا ہے جمع ہے نا تو جمع کو اپنے حال پہ لکھو کہ ترازو بہت ہوں گے لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ ترازو کیا ہوگا ایک ہوگا چونکہ بڑا ہوگا اس لیے جمع سے تعبیر کیا گیا ظاہر وہی معنی ہے کہ قائم کریں گے تراز انصاف کے قیامت کے دن میں پر نہ ظلم کیا جائے گا کوئی نفس کچھ بھی بین اور اگر ہوگا عمل برابر ایک دان رائی کے تو اس کو بھی ہم لائیں گے عدل و انصاف ہوگا پکفا بنا اور کافی ہم حساب کرنے والے والد عتعینہ دلیل نقلی تفصیلی نمبر ایک اب جی دلائل لکلیا شروع ہو رہے ہیں دلیا لکلیا کے بعد یقینی بات ہے کہ دی ہم نے موسا کو ہارون کو ایسی کتاب اب یہ کتاب کے اوصاف ہیں وص اول وہ کتاب حق باطل کے درمیان کیا تھی فرق کرنے والی فرقان نمبرے ایک وزیا اور وہ کتاب کیا تھی جی روشنی کا مینار تھی ہدایت کے لیے نمبر دو وہ ذکر نصیاح تھی متقین کے لیے تو کتاب تورات کے کتنی اوصاف آ گئے تین اب اوصاف ہیں متقین کے وہ جو نصیحت ہی نا متقین کے لیے اب متقین کے اوصاف متقی وہ جو ڈرتے ہیں رب اپنے سے بن دے گئے اور وہ قیامت کا بھی اندیشہ رکھتے ہیں وہرون قرآن کے بعد ترغیب تو ترغیب الل قرآن اوراد کے بعد ترغیب بلال قرآن اور یہ قرآن نصیحت ہے بابرکت کہ اتارا ہم نے اس کو کیا تم اس کا انکار کرتے ہو انکار نہ کرو یہ دلیل نکلی تفصیلی نمبر ایک آ گئی اب دلیل نکلی نمبر دو یہ ابراہیم علیہ السلام سے اور یقینی بات ہے تاکہ ایک دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہدایت اس کی شان کے مطابق اس شان کے مطابق لکھو نبی کی شان کے مطابق ہدایت کیا ہے ہدایت کا نبوت کا درجہ آ دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہدایت اس کی شان کے مطابق موسا سے پہلے اور تھے ہم اس کی استعداد کو جاننے والے بے ہی اس کی استعداد کو جاننے والے اس کال علیہ ابھی ہے مناظرہ ابراہیم کیا فرمایا اپنے باپ کو اپنی برادری کو کیا ہیں یہ مورتیاں یہ بت مورتیاں کہ تم واسطے اس کے مجاور بننے والے ہو کالو جواب قوم کہنے لگے پایا ہم نے اپنے بڑوں کو ان کی پوجا کرنے والے کال جواب ابراہیم فرمایا یقینی بات ہے کہ ہو تم تمہارے باپ دادا گمراہی سر میں تاج قوم کوم کہنے لگی کیا آیا ہے تم ہمارے پاس حق بات لے کے یہ سچ مچ بات کر رہا ہے یا ہے تم مزاق کرنے والوں سے فرما فرمایا میاں نبی بذاق نہیں کرتا میں حق بات لایا ہوں اور یہ حق بات یہ ہے سنو یہ حق فرمایا یہ بت تمہارے بابود اور رب نہیں بن سکتے بلکہ رب تمہارا رب آسمانوں زمینوں کا مالک جس نے پیدا کیا ان کو اور میں اس دعوے کے اوپر دلیل رکھنے والوں سے شاہدین منا یہ میرا دعوی بھی دلیل ہے اور قسم اللہ کی لاقید نسنا مکم البتہ گت بناؤں گا میں تمہارے بتوں کی یہ جو تمہارے بت ہیں نا بے جان مورتی ہیں. موقع ملا تو ان کی کیا بنوں گا گت بناؤں گا ٹکڑے ٹکڑے کروں گا گت بنوں گا اب تمہارے بوا اس کے پھرو گے تم پیٹ دینے والے تو خدا کی قدرت ان کا تھا میلہ وہ اپنے میلے پہ سب چلے گئے ابراہیم علیہ السلام نے لیا کلاڑا اور جتنے بت تھے سب کو کیا کر دیا ٹکڑے ٹکڑے کر کے کلاڑا جو تھا نا وہ بڑا جو بت تھا نا بڑا بت کلہ اس کے کندھے رکھا کندھے لگا کے چلے گئے اس کو چھوڑ دیا فجالہم پس کیا ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے اللہ کبیر اللہم مگر جو بڑا بت تھا نا ان کو اس کو چھوڑا اور کلاڑا اس کے کندھے لگا دیا اللہم تاکہ وہ طرف اس بت کے لوٹیں تاکہ اس بت سے پوچھیں تو صحیح کہ حضرت صاحب کون ان کو ٹکڑے کر گیا کہیں تو نے تو نہیں کیا تیری خیرات کو تو الہی ہی زمیر کا کمر جا کے اس کو بناؤ خود بت کو یا ابراہیم کو ہی بن سکتا ہے من منفال ہاضا وہ آئے بت پراست انہوں نے کہا بتوں کی پوجا کریں میلے سے واپس آئے دیکھے تو سب ٹکڑے ٹکڑے آپس میں پوچھ پاچھ شروع کی کو میاں کس نے کیا یہ کام کچھ اور کھڑے ہوئے تھے جو مناظرے کے وقت تھے یہ تو انہوں نے پوچھا جو مناظرے کے وقت نہیں تھے کہ کس نے یہ کام کیا جو مناظرے کے وقت انہیں تو یا یہ نوجوان جو نیا واہبی بنا ہے نا یہ کہہ رہا تھا کہ میں گت بناؤں گا سندے کال کہا لوگ انہیں جو مناظرے کے وقت تھے نہیں تھے من پاڑا کس نے کی یہ کاروی ہمارے معبودوں کے ساتھ باقی وہ تو ظالمین میں سے آئے کال دوسروں نے کہا جو مناظرے موجود تھے سنا تھن ہم نے نوجوان کو تذکرہ کرتا تھا ان کا برائی کے ساتھ کہا جاتا اس کو ابراہیم کالو کہنے لگے لاؤ اس کو روبرو برو لوگ ہوں گے تاکہ وہ بھی گواہی دیں اس کے اقرار پہ جب اقرار کرے گا نا لوگ گواہ ہو جائیں گے اور اس کو سزا دیں گے کالو آ گئے جی ابراہیم کہنے کے کہ کیا تھی ہے یہ حرکت ہمارے معبودوں کے ساتھ آئی ابراہیم کالا حضرت ابراہیم نے فرمایا بل فالا ہو یا وقف ہے یا نہیں بال فالہ کبیرو ماضافا سالو ہم بال فالو بالک کیا تو ہے اس کو کسی کرنے والے نے بال فالو کا فائل کیا ہے ماذوف ہے تفسیر کبیر میں اسی طرح لکھا ہوا ہے بالکل کیا تو ہے اس کو کسی کرنے والے نے یہ فائل ان معذوف ہے کبیر ہم کو علیحدہ کر دو یہ بڑا ان کا حضرت صاحب جو کھڑا ہے گرو گنٹال تو حضرت سے پوچھو نا کہ کس نے ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے ان کو آپ نے کیا یا کسی اور نے یہ بات سمجھے یا نہیں یہ میں نے آسان مطلب بیان کیا ہے کہ بعض لوگ ایسے غلط مطلب بیان کرتے ہیں کہ بل کے کیا ہے اس کو ان کے بڑے نے حالانکہ اس کے بڑے نے کیا تھا کیا بل پا لو پا لو کبھی اگر کبیر احم کی بات بھی کرو تو پھر اس کا مطلب یوں ہوگا کہ میاں تم یہ نہیں تصور کر سکتے آخر دوسروں کے پیچھے لگتے ہو نا کس نے کیا کس نے کیا کس نے کیا تم جو کہتے ہو کہ ہمارے مشکل کسا ہیں حاجت روا ہیں ہر قسم کا کام کر سکتے ہیں تو اس سے پوچھو کہ حضرت آپ نے تو نہیں کیا اس سے پوچھو کہ آپ نے تو نہیں کیا یعنی یہ بھی تو ایک تصور آ سکتا ہے نا کہ اس بڑے بہادر نے کیا ہو ایسے میں اب یہ جھوٹ بن سکتا ہے یہ جھوٹ نہیں بن سکتا ایسے میں اور ایک مطلب یہ کرتے ہیں بل فال ہو کبیر ہوم کہ کبیر ہوم کی طرف نسبت مجازی ہے کہ کرنے والے نے تو کیا لیکن سبب کون بنا اسٹریل کا یہ بڑا بنا کیا بنا بڑا بنا کہ ان کی پوجا چونکہ کرتے ہو اس صرف کسی کرنے والے نے یہ کام کیا کہ پوجا ختم ہو جائے تو اصل تو وہی تحقیق ہے جو میں نے کی ہے وہ آسان ہے وہ کیا ہے جی بال فالو پائے کبی رحم بڑا یہ بیٹھا ہوا ہے ان سے پوچھ لو آگے سمجھ اور اگر کبی ہم کے طرف نسبت کرو فا کی تو نسبت حقیقی ہو بھی مجازی کہ وہ سبب بنا کہ نہ ان کی تم پوجا کرتے نہ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتے سبب میں وہی کبیر بھی داخل ہے چل فراج لاف سے جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کی کہ خود ان سے پوچھو بڑے سے پوچھو تو دل میں جھانکنے لگے شرمندگی سے یہ ایسے جھانکنے لگے پس لوٹے طرف اپنے جیوں کے دل کی طرف پس آپاس میں کہنے لگے میاں تم بھی ظالم ہو تم بھی کیا ہو, ہو. حق ہو. حق نہ ہو جو بول نہیں سکتے ان کی پوجا کرتے ہو <laughs> اچھا جی سمن ہو کے سولا رہو سین پہلے دل کی طرف جھان کے پھر شرم ساری کی وجہ سے سرو کو جھکا لیا پہلے کس کی طرف جھان کے وہ الہ لا لوٹے اپنے دلوں کے ذرا بس کہنے لگے بے شک تو میز عالم ہو پھر شرمندگی کے مارے اپنے سروں پہ گرایا گئے سروں پہ گرایا گئے یعنی سر جھکا لیے لقد علم اور ابراہیم کو کہنے لگے تو جانتا ہے کہ نہیں یہ بولتے ابراہیم یہ بول نہیں سکتے تو ابراہیم علحظ رام خانگے بڑا افسوس ہے کہ آپس پوجا کر کرتے اللہ کے سوا ان کی جو نہ نفع دیں تم کو کسی چیز کا نہ نقصان دے نہ بولتے ہیں نہ کچھ افسلا کم والے ماتا بدل تھک کھڑو کے بے افکل کم کا مانا مولانا حسین رحمت اللہ لکھا کرتے تھے وہ تھو ہے تم بے تھک کے وے چلیے اف ہے واسطے تمہارے اور واسطے ان معبودوں کے بیج کی پوجا کرتے سو اللہ کے کیا پل نہیں سمجھتے تم کالو تجویز مشرقین جب دلائل سے آجد ہو گئے نا تو کہنے لگے بس ابراہیم کو سزا دو اور کچھ نہیں بنتا دلائل سے آجد ہو کے تجویز کی تجویز کی کہنے لگے جلا ڈالو اس کو اور مدد کرو اپنے معبودوں کی گرو تم کرنے والے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور بڑا آتش کدا تیار کیا گیا بٹھا آگ جلائی گئی کل نہ یا نارکونی تجبیر خداوندی وہ تجویر مشرقین تھی یہ تدبیر خداوندی انہوں نے آگ جلائی ابراہیم کو ڈالا ہم نے کہا اے آگ ہو جا تو ٹھنڈی اور سلامتی اوپر ابراہیم کے ہم نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا ابراہیم علیہ السلام پہ گزار کر دی اور ارادہ کیا انہوں نے ساتھ اس کے بری تدبیر کا پس کر دیا ہم نے ان کو تباہ اور نجات دیا ہم نے اس کو اور لوت کو لوت کیا تھے ان کے جی بتیجے عراق سے شام چلے گئے اب اس زمین کے برکت کی ہونے بیچ اس کے واسطے جہان والوں کے شام چلے گئے اور بخشا ہم نے اس کو عشاق یاقوب پوتا عساک بیٹا یاکوب گیا پوتا کلن جال اور ہر ایک کو کیا ہم نے کامل لیک یہ خاندان ابراہیم کے فضائل ہے ہر ایک کو کیا ہم نے نیک میں جال اور کیا ہم نے ان کو پیشوا آئمہ ترمنا پیشوا ان سب کو یادون اب امرنا جو ہدایت کرتے تھے مخلوق کو ہمارے حکم سے یہ منصب نبوت ہے کیا ہم نے ان سب کو پیشوا جو ہدایت کرتے تھے مخلوق کو ہمارے حکم سے منصب نبوت و اوہینا العل الخیرات ایک کمال علم ہے اور وہی کی ہم نے ان کی طرف یہ علم ہے نا فعل خیرات کی نیک کام کرنے کی وائی کا مسلح نماز قائم کرنے کی ادا کرنے زکوٰۃ کی یہ فرائض ہیں خاندان ابراہیم کے فضائ فعل الخیرات نیکیوں کو کرنا اور خاص کا نماز قائم کرنا دینا زکوٰۃ کا یہ فرائض خاندان ابراہیم اور تھے خاص ہماری عبادت کرنے والے و دلیل دلی نقل دینی نمبر تین اور لوۃ علیہ السلام دی ہم نے ان کو نبوت اور علم دین کا اور نجات دی ہم اس کو بستی سے کریا کرنی چلے کو سدوم بستی جو کہ کام کرتی تھی خبیص گندے کام لوتی تھے ان نہ قانو بے شک وہ تھے قوم قوم سوئن بدزات قوم بری کا منع کرو بدزات فاسقین بدکار بدزات بھی تھے بدکار بھی اور داخل کیا ہم نے اس کو لو علیہ السلام کا میرا میں بے شک و نیک میں سے تھا و لوہن اے اجمالی طور پہ یہ دلائل نکلیاں ہیں و نوہن از نادا اے وز قر لوہن وز ہے دلیل نکلی نمبر چار تذکرہ کرو و کا جب پکارا اس نے پہلے سے وہ ابراہیم سے بھی پہلے تھے پر دعا قبول کی ہم نے اس کی پ دی ہم نے اس کو اور اس کے آل کو مصیبت بڑی سے وہ بڑی مصیبت کہا دی دی جی؟ وہ طوفان و نصر نہ ہو اور مدد کی ہم نے اس کی اس قوم سے جنہوں نے جٹلا ہماری آیتوں کے ساتھ انکانوں واقعی وہ تھے قوم بدرات تھے پس غرق کیا ہم نے ان سب کو انجام وہ داودا و سلیمات یہ دلیل لکڑی کتنی ہے جی وز کو داؤ تذکرہ کرو داؤد کا سلیمان کا جب فیصلہ کرتے تھے بیچ کھیت کے بھائی ایک کھیت تھا کسی کا اور اس کے اندر بکریاں چار گئیں کھیت کو کون چار گئی بکریاں اور کھیت کا نقصان اتنی ہوا بکریوں کی قیمت کے برابر داود علیہ السلام کے پاس فیصلہ آیا آپ نے فرمایا قیمت نہیں ہے تو بکریاں دے دو تو حضرت دود علیہ السلام نے بکریاں کن کے حوالے کر دی وہ کھیت والوں کے حوالے جب واپس جانے لگے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے میرے ذہن کے اندر ایک بات آئی ہے کہ سارا نقصان نہ ہو ان کا بکریوں والوں کا وہی فیصلہ صحیح تھا ایسے کرو کہ بکریاں کن کے حوالے کر دو وہ کھیت والوں کے کن کے وہ بکریوں کا دودھ مودھ سب پیتے رہیں سمجھے اور کھیت کے ان کے حوالے کر دو بکریوں والے کے وہ کھیت کو پانی دیتے رہیں گی مدئی کرتے رہیں جب کھیت اپنے مقام پہ, پہ پہنچ جاؤ نقصان کیا تھا کھیت والوں کا بکریاں بکری والوں کو یہ سمجھی بات ایک مصالحت کی صورت تھی تو اللہ نے فرمایا سلیمان نے اچھی مصالحت کرائی کری جب فیصلہ کرتے تھے دونوں کھیت کے اندار جب کہ چر گئی اس کے اندر بکری قوم کی اور تھے ہم ان کے فیصلے پہ حاضر و ناظر پس سمجھ دے دی ہم نے اس فیصلے کی کس کو سلیمان کو ایک اچھی سمجھ تھی دونوں کی رعایت تھی وہ اور ہر ایک کو دی ہم نے حکم بھی اور کیا علم بھی نبوت بھی علم شریعت بھی دونوں کو وہ سخر نا کمالات خاصا دعودیا وہ تو دونوں کی تعریف تھی نا اب کمالات خاصا ہیں داؤدیا داؤد علیہ السلام کے ساتھ اور مسخر کر دیا تابع کیا ہم نے ساتھ دعود کے پہاڑوں کو جو سب بہنا کہ وہ تسبیح پڑھتے داود علیہ السلام کے ساتھ وط اور پرندوں کو بھی تابع کر دیا وہ کننا فائلین اور تھے ہم ہی کرنے والے یہاں سے کیا اشارہ کیا کہ معزہ کس کا فیل ہوتا ہے خدا کا داود علیہ السلام جب تورات پڑھتے نا خود پہاڑ بھی سات تورات پڑھتے پرندے بھی سات تورات پڑھتے آج کل کے جدید لوگ کیا کہتے ہیں نہیں جی وہ دعود علیہ السلام پہاڑوں کے ساتھ بیٹھتے تھے وہ تورات جو پڑھتے تھے نا تو پہاڑ سے آواز آتی نا بعض گشت کیا واپس ہی آواز آتی بعض گشت جیسے تم کر کے اندر پڑھو تو ایسے مکانوں سے آواز آتی ہے وہی بعض تھی حالانکہ غلط ہے اس کو موجا کہتے بعض کہ بازگاشت کو وہ تو تم بھی حقیقت ان تصویر کرتے تھے یہ کننا فیال سے سر اشارہ ہے اچھا جی اور سکھایا ہم نے داود کو بننا زیرہ کا میری طرف دیکھو داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں لے لیتے لوہے کو لوہا کیا بن جاتا موم ایسے لوہے کی سلاخیں بناتے جاتے ایسے جوڑتے جاتے جوڑتے جاتے, جوڑتے جاتے کیا بن جاتی زرہ بن جاتی اللہ نے یہ بھی معاوضہ دیا آج کا تو پیچھے سٹیل مل کے اندر پانی بنتا نا لوہا سکھائی ہم نے اس کو کاریگری یا بننا زروں کا واسطے تمہارے تاکہ حفاظت کریں زرح تمہاری تمہاری لڑائی سے فہلان تم شاہ کروں کیا ہو تم شکر کرنے والے استفام تل ہے یعنی شکر کرو اس کا نام استفام تل ہے میرے محترام پہلے کمالات خاصا دو دیا تھے اب کیا ہیں کمالات خاصا سلیمانیہ سلیمان علیہ السلام کے کمالات بخر نہ ادھر مقدر ہے تابع کیا ہم نے واسطے سلیمان کے ہوا کو جو کہ سخت تھی اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورج ساز کے اندر آئے گا رخان سورج ساز میں کہے گا کہ ہوا نرم تھی ادھر کیا ہے ہوا سخت تھی تو کیا تطبیق ہے ادھر سخت ہے ادھر نرم ہے آپ ہوائی جہاز کے اوپر چڑے ہیں تو ہوائی جہاز جب ابتدا میں اٹھتا ہے اور اور کے زوں زوں کرتے ہیں تو ہوا سخت ہوتی ہے نہیں جی جب اٹھ کے اوپر جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے نرمی معلوم ہوتی ہے تو حضرت کا جو تخت تھا نا اس کو ہوا جو اٹھاتی تھی تو پہلے کس سے اٹھاتی تھی خوب سختی تھا اوپر اٹھا کے پھر نرم چلتی تھی اب سمجھی بات تو دونوں ہیں سخت بھی تھی نرم بھی تھی تابے کی ہونے سلمان کے ہوا سخت تند جاری ہوتی تھی ساتھ حکم حکموارے کے طرف زمین کے اس شام لکھو طرف زمین شام کے وہ کہ برکت کے ہم نے بیچ اس کے وقت اور تھے ہم ہر چیز کو جاننے والے اے حضرت دورہ کرتے تھے نا اپنے تخت کے اوپر تخت تو اڑتا جیسے ہوائی جہاز اڑتے ہیں یمن جاتے پھر یمن سے شام آتے تو اصل گھر آپ کا کیا تھا شام تھا ادھر ادھر دورہ کر کے شام آ جاتے تو عرض سے مرا شام لکھو اب پھر سلیمان علیہ السلام کے تابے جیسے ہوا تھی جن بھی تھے یا نہیں تھے جن بھی تابے تھے وہ میں اچھا ادھر بھی سخرنا مقدر ہے اور تابے کیا ہم نے جنات سے ان کو جو ہوتے لگاتے تھے واسطے واسطے بابا یہ سمندر نہیں تو سمندر کے اندر جنات کیا لگاتے ہوتے وہاں سے جواہرات موتی قیمتی قیمتی چیز نکال آتے اور کام کرتے کام سوائے اس کے اور تھے ہم ہی ان کو سنبھالنے والے اشارہ کر دیا کہ موضا کس کا فعل ہے خدا کا ہم ہی کنٹرول کر رہے تھے ورنہ سلیمان کی طاقت نہیں تھی وہ ایوب آدلی نکلی نمبر کتنی جی وز پر تج کر ایوب کا ایوب علیہ السلام پہ بیماری آ گئی اس بیماری کی تحقیق آگے آئے گی ایوب علیہ السلام کا قصہ آگے لمبا آئے گا. ابھی یہی پڑنا ہے تذکرہ کرو حضرت ایوب کا جب پکارا اپنے رب کو کس کے اندر وہ سخت بیماری میں کس میں پکارا سخت بیماری میں آلو ایال مر گئے قریب کے لوگوں نے چھوڑ دیا پکارا اپنے رب کو کہ بے شک میں پہنچیا مجھ کو بڑی تکلیف اور تورحمراہمین ہے پست جمنا ہم نے اس کی دعا قبول کی بس کھول دی اس تکلیف کو جو ساتھ اس کے دی اور دے دیا ہم نے اس کو اس کے آہل اور مسل ان کے ساتھ ان کے. اور جتنے ان کے بیٹے فوت ہو گئے بیٹیاں فوت ہو گئیں مثال طور دس یا بارہ اس کے دگنے دے دی ان کو کیا قرآن پاک میں آتے اسلحہ نہ لہو جاؤ اس کی بیوی کو ہم نے ٹھیک ٹھاک کر دیا پہلے بارہ جنے تو بعد میں جو جن جانتی کتنی دگنیا ہے اس کے مصر سات اس کے یہ رحمت کی ہماری طرف سے اور نصیحت تھی واسطے آب دین کے عبادت زاروں کے وہ اسماعیل دلیل نکلی نمبر کتنی واز پور تذکرہ کل اسماعیل کا ادریس کا اور ذوال قفل کا کلمن صابرین یہ سارے کے سارے ثابت قدم تھے شریعت کے اوپر یہ ظلم کے بعد میں ابھی بتاؤں گا وعد ہم داخل کیا ہم نے ان کا اپنی رحمت خاص کے اندر بے شک وہ کامل کو تھے بس نون نمبر کتنی جی لکڑی نمبر آٹھ مچھلی والا نون کہتے ہیں مچھلی کو وہ کون تھے جی مچھلی والے کیوں سلام اور مچھلی والا جب کے چلا گیا ناراض ہو کے اپنی قوم پہ قوم نے ان کی بات نہ مانی ایمان نہ لائے تو تین دن کا وعدہ کر کے ناراض ہو کے کیا چلے گئے پھر پہلے پڑ چکے ہو قوم چیخ پکار کی ان کا ایمان کیا ہو گیا قبول لیکن یہ جب چلے گئے کشتی کے اندر بیٹھے تو کشتی ذرا گرداب کے اندر غرق ہونے لگی دریا میں گئی نا ویسے گیرے پانی میں غرق ہونے کا اندیشہ تھا کشتی والوں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کوئی غلام کسی کا بھاگ کے آیا ہے اب پورا اندازی کرو جس کے نام کرا ہے اس کو دریا میں ڈال دیں جان چھوپ جائے گی تین دفعہ قور اندازی تھی کس کا نام نکلا اے اس کا اسی اللہ کی طرف سے کچھ آزمائش دینی تھی کہ جلدی آپ نہ بھاگتے بستی سے دیکھو جی اور مچھلی والا جب کے چلا گیا ناراض ہونے والا اپنی قوم پہ پس گمان کیا اس نے یہ کہ ہرگز نہیں تنگی کریں گے یا کادر نہیں کہ ہرگز نہیں قدرت رکھیں گے میں نے کہنی تنگی کرے کا پر تو ہم نے تنگی روکی پس پکارا اندھیروں کے اندر دریا کے اندھیرے مچھلی کا پیٹ لا الا انتا نہیں کوئی مشکل کشا مگر تو تیری ذات پاک ہے بے شک میں کسوروں سے ہاں یعنی اتحادی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے کہ جلدی نہ آتا پس جب نہ ہو ہم نے دعا قبول کی اور نجات دی اس کو غم سے اور اسی طرح نجات دیتے ہیں مومنین کو اللہ طل بذریا دلیل لکڑی نمبر کتنی جی اس تذکرہ کرو زکریہ کا جب پکارا آپ نے رب کو یہ تو آج پڑا ہے نا رب لاترنی فردا الہ نہ چھوڑو مجھ کو اکیلے اور حقیقی وارث تو آپ ہی ہیں انتا خیر الارثین لیکن مجھ کو بھی وارث دے دے دین کا دعا قبول کیا ہم نے اس کی اور بخشا واسطے اس کی کیا بسلا نوجا اور قابل اولاد بنا دیا اس کی بیوی کو السلام منا قابل اولاد وہ بوڑھی تھی نا انکاروں خیرات او صاف امبیا یہ سارے نبی جو تھے وہ اللہ کے عبد تھے یا معبودیت کا دعویٰ کیا اللہ کے اب بے یہ سب کے سب تھے دوڑتے تھے بھلائیوں کے اندر اور صرف ہم کو پکارتے تھے راغبوں و راغبا امید و بیم کے اندر یہ لفظ یہی دیکھو بہترین لفظ ہیں امید و بیم امید کے وقت بھی ڈر کے وقت بھی اور تھے فقط ہمارے لیے جی کرنے والے ولطی آسنت فرجہ یہ دلیل لکڑی نمبر کتنی جی یہ بھی ابھی پڑا ہے ہاں؟ مریا میں سدی کا حال ابھی پڑا نہیں اور وہ عورت جتنے محفوظ رکھا اپنے ناموس کو وہ کون ہے مریم سی کا بس پھونکا ہم نے بیچ اس کے اپنی طرف سے روح اور جبریلا ہے نا گری بان میں روح پھونک دیا اور کیا ہم نے اس کو اس کے بیٹے کو نشانی قدرت کی جہان والوں کے لیے اناضی امت کو امت واحدہ نتیجہ قصص سب قصوں کا نتیجہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کس پہ قائم تھے توحید پہ کس پہ قائم تھے جی توحید پہ اب اس کے دو معنی لکھو جی نتیجہ کے ساتھ ان نہ بے شک یہ طریقہ طریقہ ہے تمہارا درا کے طریقہ ایک ہے وہ کون سا طریقہ جی وہ تو توحید والا آگے حاصل طریقہ ہے وان رب پابند حاصل اس طریقے کا یہ کہ میں ہوں رب تمہارا میری عبادت کروں یہ ایک من سمجھ گیا ایک منہ سمجھ گیا ہے نا اب دوسرا مانا ان نہ ہی بے شک یہ جماعت تمہاری کس کی جماعت انبیاء کی بے شک یہ جماعت تمہاری انبیاء کی جماعت کیا ہے ایک ہے ایک ہے نا سب اصول دین میں برابر ہیں وہ نا رب بتکتاؤ اضال ہے شبو ہوتا تھا کہ جب انبیاء نے توحید بیان کی تو شرک کہاں سے آیا پر شرک باج والوں نے کیا بتکتا اور اختلاف کیا انہوں نے امراحم یعنی فی امرح اپنے دین کے معاملے میں بعد میں آنے والوں نے اختلاف کیا اختلاف کیا بعد میں آنے والوں نے فی امر دین ہے دین کے معاملے میں آپس میں کلو راجوں سب کے سب ہماری طرح لوٹیں گے ایک تنبیہ بھی کر دیم ڈاٹ کام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 یا لقدر ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام